تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم اپنے استقبال رمضان پروگرام کا آغاز کریں گے تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں کا بہترین استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کس طرح اس مہینے کو ہم اپنی جنت کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اس بہترین لیکچر کو سنتے ہیں اس کا ایک پارٹ انشاءاللہ شاء آپ آج سمات فرمائیں گے اور ایک پارٹ انشاءاللہ اس کا کل سینڈ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایفٹ کو قبول فرمائے وسلم و و ربش رحلی صدری ولی امری واہل افقلی وجاء الزیر من آہلی آمین یا رب العدمی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ماہ رمضان کی آمد سے بالکل کچھ ہی وقت قبل ہم جمع ہیں اور اس مقصد کے لیے کہ اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں ہیں اس کی جو برکتیں ہیں اس کے جو فضائل ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے اور اس ماہ مبارک کو ہم اپنے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا موقع اور ایک بہت بڑی اپارچونیٹی سمجھتے ہوئے پہلے سے اس کے لیے تیاری کریں انشاءاللہ اسی مقام پر ماہ رمضان مبارک میں قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح بھی تراویح کے ساتھ ہر سال کی طرح بیان ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس سال مجھے یہ سعادت دی کہ اس مقام پر میں آپ کے سامنے اس گفتگو کو رکھ سکوں یعنی قرآن حکیم کا ترجمہ و تشریح ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراوی کے ساتھ تو آج انشاءاللہ اس پہلی نشست میں جیسے کہ موضوع بیان کیا گیا کہ استقبال رمضان ہمارا موضوع ہے چند باتوں کی یاد دہانی آج انشاءاللہ جو ہم کلام کریں گے ویسے تو بہت سے ساتھیوں کو لگے گا پھر وہی استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کیا بیان کرنا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا الحمد تو اس کا ایک جواب یہ کہ پھر وہی رمضان ہے پھر وہی تراوی ہے پھر وہی قرآن ہے پھر وہی ترجمہ ہے وہی ہے نا جی تو وہی بات اگر تراوی میں ہوگی رمضان شریف میں بہت سارے اعمال وہی ہمیں کرنے ہیں جو پچھلے سال بھی رمضان میں ہم نے کیے تھے تو رمضان میں بھی وہ تمام باتیں کرنی جو پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ایک رائے ہے کہ انسان کا لفظ نسیان سے بنا ہے نسیان کا مطلب ہے بھول جانا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اول ناس اول ناسن پہلے ہی انسان پہلے ہی بھول جانے والے تھے کون ہمارے ابا جان سے خطا ہو گئی تھی نا آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو اول ناس، اول ناسن پہلے ہی انسان وہ پہلے ہی بھول جانے والے تھے تو اس نسیان یعنی بھول جانے کا ایک علاج کیا ہے کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے بار بار دوہرایا جائے اسی لیے قران حکیم میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا سورہ زاریات کی ایت نمبر 56 میں و سورہ زاریات کی ایت نمبر 55 میں و ذکیر فین الذکرۃ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کر دیجئے یاد دہانی کرائیے کہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے اسی طرح قران اپنے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے الذکر یا ذکر یا ذکرا یا تذکرہ ان تمام الفاظ کا بنیادی مفہوم یاد دہانی یاد دہانی یاد دہانی اسی یاد دہانی کے لیے آج اس نشست کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے آج جو باتیں ہم سمجھیں گے پہلے اس کی ایک آؤٹ لائن سمری میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی بات انشاءاللہ بہت مختصراً یہ ہوگی کہ رمضان کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں ماہر رمضان شہر رمضان اس رمضان کا مفہوم کیا ہے بڑا دلچسپ مفہوم ہے اس پر بات کریں گے مختصراً انشاءاللہ اگلی بات یہ ہوگی کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کی کیا ضرورت ہے یہ استقبال کی استقبال رمضان کی نشستیں ان کا کیا مفہوم و کیا مقصد ہے تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کی جائے گی پھر یہ کہ اس ماہ مبارک کی عظمتیں جیسے ابتداء حدیث شریف کا ذکر بھی آیا وہ برکتیں کیا ہیں وہ عظمتیں کیا ہیں وہ فضائل کیا ہیں جو اس ماہ مبارک میں رکھے گئے تاکہ ان کو سن کر ان کو دوہرا کر ہمارا بھی ذہن تیار ہو ہمارا بھی دل تیار ہو معاملہ تیار ہو ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگلی بات انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سارے اعمال ہیں ان کا تذکرہ بھی مختصراً کر لیا جائے گا انشاءاللہ شاء تعالی البتہ دو اعمال مستقل پورے مہینے میں عطا کیے گئے ایک دن کا روزہ ہے ایک رات کا قیام ہے تو دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے برکت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ دوسرا عمل جو پورے مہینے عطا کیا گیا وہ رات کی تراوی ہے سلاد و تراوی نماز تراوی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس کی برکت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام ان کا آپس کا تعلق کیا ہے اور اس پورے مہینے میں اتنی مشقت کیوں کرائی جا رہی یعنی 15 15 گھنٹہ کم و وہ روزے کا ہے اس کے بعد چھٹی تو نہیں ہے رات کو پھر کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ کھڑا جو کیا جا رہا ہے سزا کے لیے نہیں یہ سعادت کے لیے ہے یہ رات کو جو کھڑا کیا جا رہا ہے جزاک خیر یہ رات کو جو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ سعادت کے لیے ہے سزا کے لئے نہیں ہے تو وہ سعادت کیا ہے اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ اللہ اور پھر ایک درد دل آپ کے سامنے رکھیں گے یاد دہانی کے طور پر ہماری بھی توجہ کے لیے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دینے کے لیے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیسا اور کچھ سوالات تقریباً چھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا صرف غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے پھر یہ کہ یہ رمضان سجایا ہی گیا ہے قرآن کے لیے ساری محنت اس ماہ مبارک میں قرآن کی وجہ سے ساری فضیلت ماہ مبارک میں قرآن کریم کی وجہ سے تو اس قرآن کے ساتھ اگر ایک زندہ تعلق قائم نہیں ہو رہا تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا کہ رمضان جو کہ ہے قرآن کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ روزے بھی قرآن کی وجہ سے سمجھیں گے بھی ان رات کی تراوی بھی قرآن کے لیے اور اگر اس مہینے میں بھی قرآن سے ہمیں رہنمائی نہ مل سکے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی اسی کے لیے دور میں قرآن اور نماز تراوی اس کے ساتھ اور انتیس راتوں میں تین مرتبہ قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ کتنی مرتبہ تین مرتبہ وہ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ پچھلے تین چار منٹ کی جو گفتگو ہے یہ آج کی گفتگو کی تمہید یا اس کی ایک آؤٹ لائن ہے کہ کن کن امور پر ہم انشاءاللہ آج کلام کریں گے اب سب سے پہلی بات وہ ہے لفظ رمضان اس کا مفہوم کیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے را میم واد یہ اس کا بیسک روٹ ورڈ ہے عربی میں یہ بڑی سسٹمیٹک لینگویج ہے عربک سسٹمیٹک بھی ہے اور لاجیکل بھی ہے نہیں ہے انگری میں پڑھتے ہیں پی یوٹی پٹ اور نہیں عربک بہت سسٹمٹک خیر ایک روڈ وڈ ہمارے پاس ہو تو ماشاء اللہ یہاں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ساتھی موجود ہیں تھوڑی سی کنسٹرکشن سمجھ میں آ جائیں تو ہم ایک ہزار چھپن الفاظ چٹکیوں میں سکتے, بنا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے سوری بنا سکتے ہیں اگر روٹ ورڈ ہمیں پتا ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک دو مثالیں لے لیں عین, لام, میم ہم سب کو پتا ہے علم اس سے بنتا ہے ایک کنسٹرکشن ہے اگر وہ ہمیں پتا ہو تو عالم بھی اسی سے بنتا ہے معلم بھی اسی سے بنتا ہے متعلم بھی اسی سے بنتا ہے علامہ بھی اسی سے بنتا ہے علم بھی اسی سے بنتا ہے معلوم بھی اسی سے بنتا ہے یہ بھی اسی سے بنتا ہے ایسے بہت سارے الفاظ ہم ورڈ کی صورت میں ناؤن کی صورت میں آبجیکٹو کی صورت میں انڈ سو آن بنا سکتے ہیں تو اس پر ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ روٹ ورڈ کا مفہوم کیا ہے وہی روٹ ورڈ کا جو بیسک مفہوم ہے وہ اصل اوریجنل جو ورڈ بنایا گیا لفظ بنایا گیا اس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اب ریم واد یہ روٹ ورڈ ہے جس سے لفظ رماوان بنا اس روٹ ورڈ جو ساتھ عربی سے واقف وہ مادہ کہتے کو جی؟ تو اس کا جو مادہ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را میم واد ہے اور اس کا مفہوم اگر ہم عربی اسلوب میں تلاش کریں تو بڑا عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جلا دینے والا ایک رائے یہ کہ جب اول اول رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو شدید گرمی تھی جھلسا دینے والی گرمی جلا دینے والی گرمی شاید اس لیے نام رکھا گیا ہو عالم اور ایک بہتر رائے ہے کہ نہیں اس کا مفوم ہے جلا دینے والا جھلسا دینے والا کیا مطلب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن محنت کر لے تو اس کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا جائے گا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ محنت کر لے تو جھلسا کر جلا کر اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا اللہ اس ماہ مبارک کو ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں آتابی فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کے ایسی محنت کریں کہ یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور مغفرت کا ذریعہ بنے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے اب اگلا نقطہ یہ رمضان کی تیاری پہلے سے کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے تو ایک اس کی عقلی دلیل ہے اور ایک اس کی نقلی دلیل ہے نقل سے مراد کیا ہوتی جو وحی کی تعلیم سے بات چلی آ رہی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ صلاح السلام کی سنت اور حدیث تو نقلی دلائل وہ جو و سنت سے ملے عقلی دلائل ہم سب کو بہت دینے آتے ہیں تو پہلے نقلی دلائل کو سمجھ لیں احادیث کی کتابوں میں ایک دعا نقل کی گئی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے رمضان سے دو مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و رمضان رماوان اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اللہ ہم کو بھی پہنچا دے یہ دعا کس کی ہے امام الانبیاء کی وہ کون ہے ان کی شان و رفانہ لک ان کی شان کل کلکوسر ان کی شان ہے کہ ان کو مقامی محمود عطا ہوگا ان کی شان ہے کہ شفاعت کبرہ کا حق ان کے لیے ان کی شان ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا اور ان کی شان یہ ہے کہ بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر وہ تو خداؤں سے پاک ہے ہم کس قدر گنہ گار ہمیں اندازہ ہے وہ دو مہینے پہلے دعا فرمارے اور ان سے بڑھ کر کون ہوگا جو ماہر رمضان کی عظمت کو اور برکتوں کو سمجھنے والا ہو وہ دو مہینے پہلے دعا فرمارے تو ہمیں کتنا عرصہ پہلے اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ جو ایک مرتبہ شابان کی آخری تاریخ کو یعنی رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے صحابۂ کے سامنے دیا اور اس کے کچھ جملے ابھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ تاکہ صحابہ بھی اس ماہ مبارک کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر سکے یہ تو ہے نقلی دلائل جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں اب آئیے کچھ عقلی دلائل ہمارے کوئی بڑے ایونٹس آتے تھے ان کی تیاری کب ہوتی ہے بہت عرصے پہلے مثلا شادی بیاہ کو ہم نے اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی تیاری شروع بچی چار سال کی ہو گئی گڑیا چار سال کی آج سے انویسٹمنٹ کر دو بائیس سال کی ہوگی تو اتنا واپس لے لینا ایم اے رائٹ اور جی, کپڑوں کی تیاری پتا نہیں سال دو سال پہلے ہوتی ہے لون ہال بینک کی تلاش کی تیاری سال پہلے ہوتی ہے پتا نہیں کیا کچھ سب کچھ سمجھ آتی ہے کہ ایونٹ کی امپورٹینس کیا ہوتی ہے اور اس کی تیاری بھارت پہلے کرنی پڑتی سیزن کا رس ہمیں پتا ہوتے ہیں. بچوں کے ایگزامس کے سیزن ہوتے ہیں مختلف پروفیشنز کے اندر وہ ہارڈ ٹائمز آتے ہیں تو ان کا بھی سیزن ہوتا ہے اسی طرح کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے بچوں کا سیزن آتا ہے ایگزامس کا تو کرفیو لوگ جاتا گھر میں ان کا ٹی وی کا ڈبا بند ان کے اسمارٹ فونز کو روک دیا جاتا ہے کرکٹ بند کروا دی جاتی ہے سوئمنگ کی کلاسز روکوا دی جاتی ہیں سارا فوکس ایگزامس کی تیاری کرو ایم آئی رائٹ ابا جان جو ہے ان کی میتھس اگر اچھی تو وہ چار دن کی چٹّی لیتے تاکہ بالکل جو فائنل پوش دینا ہے بچے کو یا بچی کو وہ چھٹی لے کر دے سکیں اور ہم جب جب اپنے ہاں شادی بیاہ کے پروگرامز فائنل کر رہے ہوتے ہیں اچھا بھائی وہ مارچ میں نہیں رکھنی ہے شادیاں جی بچوں کے ایگزام سے فائنل اتنا اس سیزن کا خیال اور اہتمام کیا جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ کسی کا بیٹا ہو میرا اور آپ کا اور وہ کہے کہ جی کل میرا ایگزام ہے اور بس آج سے میں نے تیاری شروع کی ہے اب وہ تو ہم ایسا موقع آنے نہیں دیتے لیکن اگر مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ دو دن کے بعد بچے کے فائنل ایگزام شروع ہونے اور اب اس نے تیاری شروع کی ہے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا اس کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ رہی ہے ہم سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے نا رمضان شریف آ رہا ہے ہمارا تو سیزن ہے ابھی بات ہوگی انشاءاللہ کچھ اور لوگوں کا مختلف اعتبار سے سیزن ہے کپڑے والوں کا سیزن جوتے والوں کا سیزن کھانے پینے کی اشیاء والوں کا سیزن اور ریسٹورنٹس والوں کا سیزن سپر مارکیٹ والوں کا سیزن ابھی سے آپ نے دیکھا نا ایڈز وغیرہ آنے شروع ہو گئے جی اگر انہوں نے تیاری رمضان شروع ہونے کے بعد کی تو کیا ہوگا دے ول مس دا بوٹ وہ اپنا سیزن بنا نہیں سکیں گے اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہمیں بچوں کے معاملے میں اپنے پروفیشنز کے معاملے میں اپنے کاروبار کے معاملے میں اپنے مارکیٹس کے سیزنس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ تیاری پہلے کرنی ہے سیزن آئے گا تو بھرپور محنت کرنی ہے آرام کم کرنا ہے تو کمائی زیادہ ہوگی اللہ یہ یقین اور اس سے بڑھ کر یقین رمضان کے بارے میں عطا فرما دے وہ سیزن ہے میرا اور آپ کا کمائی کا سیزن اور اس کمائی کے لیے تیاری پہلے سے کرنی ہوگی اسی کی یاد دہانی کے لیے آج بیٹھے الحمد اور جب وہ سیزن آئے گا تو محنت زیادہ ہوگی آرام کم ہوگا تو کمائی زیادہ ہوگی اب آئیے کیا کمائی اس مہینے میں ایک حدیث شریف ابھی ہمارے سامنے پیش کی گئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک جامع ترمیزی میں آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی بھی کھلا نہیں ہوتا کیا مطلب ہے اس کا سادہ اور عملی اعتبار سے مطلب یہ ہے محنت کر لو یہ سیزن ہے اللہ جنت کا حصول آسان فرما دے گا اللہ جہنم سے بچنا آسان کر دے گا تمہارے لے یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے تو سارے دروازے جنت کے کھلے ہیں کوئی بھی بند نہیں جہنم کے سارے بند ہیں کوئی کھلا نہیں ہر رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں 29 یا 30 تمام راتوں میں مغفرت کے فیصلے اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور بنا من الخاسرین یہ سب سے بڑا مسئلہ اور مغفرت بڑا پیارا لفظ ہے مغفر عربی میں کہتے ہیں ہیلمٹ کو وہ کیا کرتا ہے ہمارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور ظاہری اسباب کے تحت کہیں سیٹ بیلٹ گاڑی میں ہوگا تو موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ پہننا چاہیے بھائی تاکہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی چوٹ لگے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ سر جیسی قیمتی شے محفوظ رہ سکے مغفر ڈھانپ لینے والا کیا ہے مغفرت اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ کر پردے کے اندر ہی معاف کر کے مجھے صاف کرتے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور پردے میں رکھ کر مجھے ماف پردے میں رکھنے سے مراد اللہ کھولنا نا کسی کے سامنے بس پردے میں رکھے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور ہر رات میں حضور علیہ سلام فرمارے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مغفرت کے فیصلے رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے افطار کا موقع رات ختم ہوتی ہے صبح صادق پر سہری مکمل ہو رہی ہوتی دونوں مواقع پر ہم عام طور پر گھر میں ہی ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اہتمام کے ساتھ اس موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کیوں اللہ کی مغفرت ہر رات میں اعلان ہو رہا ہے رات شروع ہو رہی ہے غروب آفتاب پر افطار سے پہلے دعا کریں مقبول ہوتی اور رات ختم ہوتی صبح صادق پر تو اس صبح صادق کے وقت جہاں سیری کر رہے ہیں کچھ اوقات لگا کر اللہ سے مانگے بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی آن دا لائٹر سائڈ ایک بات ہے ضمنن یہ ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں نا رمضان ٹرانسمیشن کے ان کو بند کر دیں پلیز اب آپ کہیں گے خود تو ٹی وی پر آتے ہو بھائی ہمیں بول لو ہاں سو سمجھ کر بولو الحمد میرے گھر میں ٹی وی نہیں الحمد للہ ٹھیک ہے نمبر دو میں اپنے پروگرامز بھی خود نہیں دیکھتا شوق بھی نہیں تو پھر یوں آتے ٹی وی پر ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ان محافل میں نہیں آ رہے اور جب ان محافل میں آ جائیں گے تو ان سے کیا کہیں گے اب بند کرو بھائی یہاں لائیو آ کر سنو قرآن کی محفلوں میں آؤ مسجد کے ماحول میں آؤ دینی اجتماعیت کے ماحول میں آؤ آو اور بند کر دو لیکن وہ لاکھوں کروڑوں جو ادھر نہیں آ رہے وہ اگر بیٹھے تو سنا دیا جائے ان کو جیسے حضور بھی اوکاس کے میلے میں جا کے مش کو دعوت دیتے تھے صلی اللہ علیہ کیا تھا آج کی ایکسپو کہہ لیں پورے عرب بھر سے لوگ آتے تھے بڑے بڑے ان کے میلے ایکسپوزیشنز وغیرہ لگتی ہوں گی لیکن بن کر اس کو اور اللہ سے خود مانگے گھر والوں کو بھی بٹھائیں ان کو بھی موقع دیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کے طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی کے شوقین اگے بڑھ اور نیکی کر لے اور اے بدی اور باز آ ہاں دل کے کانوں سے یا روح کے کانوں سے کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے اس پکار کو سنا جا سکتا ہے اور روزے کی کیفیت اس پکار پر لبئی کہلواتی ہے ابھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تو پکارنے والا پکارے گا اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر لے اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا اس حدیث کی روایت میں وہ ذکر بھی آتا ہے کہ سرکش شیاتی کو جکڑ دیا جاتا ہے تو ایک بڑا پرانا سوال ہے وہ بھئی شیاتین جکڑ دیا جاتے ہیں پھر یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے رمضان شریف میں بھی جھوٹ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے تو اس کا ایک سادہ جواب ہے وہ سادہ جواب ہے کہ ہم اپنے اندر بھی تو جھانکیں سارا بلیم شیطان پہ تو نہ ڈالے نا اور وہ کل کہے گا سر ابراہیم میں ہم پڑھیں گے تیرویں پارے میں انشاءاللہ قیامت کے دن شیطان کی ایک تقریر ہوگی اور وہ اپنے پیروکاروں سے تقریر کرے گا اور اس کی اس تقریر اللہ تو علا کلی شہین قدیر بھی ہے اور بکلی شہین علیم بھی ہر بات کو جانتا ہے وہ تقریر اللہ نے نقل کر دی ہے قرآن میں شیطان کہے گا فلا تلومونی ولومو انف دیکھو مجھے ملامت ملامت نہ کرو مجھے برا بھلا مت کہو اپنے آپ کو برا بھلا کہو میں نے تو پھوکے ماری تھی پھوکے مارنے کے لیے روم کس نے دیا تھا تم نے دیا تھا یہ بھی آئے گا دورت اجمع قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر چھتیس میں ومئی آشوان ذکر شیطان الین جو رحمان کی یاد ذکر سے ہٹتا ہے اللہ فرماتا اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو شیطان کو روم تو بندہ خود دیتا ہے نا وہ بھی ظالم بدبخت ہمارا دشمن ہے کوئی شک نہیں مگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں اب یہ جو بات ہے کہ جی سرکشیاتی جکڑ دیے جاتے پھر یہ برائیاں کیوں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر کے دشمن کو تو اللہ نے قید کر دیا شیطان کو اندر بھی تو ایک نفس بیٹھا ہوا ہے امارتم تم بسو سور یوسف کیا ہے تیرپن جو برائی کی شدید دعوت دیتا ہے اتنا کہ سور فرقان آئے تینتالیس کے مطابق وہ تو معبود بن جاتا ہے آرائی منی تخد اللہ ہوا, ہوا کیا؟ تم نے اس شخص کو دیکھا جس طرح دی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو اس نفس کو کنٹرول تو ہمیں کرنا ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ آتا ہو رہا ہے اب روزے کے تقاضے یعنی اس کی حفاظت کے تقاضے اگر پورے نہیں کیے جا رہے تو پھر جھوٹ بھی چلتا ہے پھر سب کچھ چلتا ہے اور ہم بلیم ڈالتے ہیں شیطان پر حالانکہ ہمارا اپنا بھی اس میں قصور شامل ہوتا ہے بہرحال فضائل کا بیان تھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے جہنم کے سارے بند ہر رات میں مغفرت کے فیصلے اور وہ جو حدیث میں حضور کا مشہور خطبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں آپ نے فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اے میرے صحابہ تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے ایک رات اس میں اللہ نے دی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور ہم تو آدھی سے زیادہ رات ادھر ہی گزاریں گے ان اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ایک رات ہاں پچھلی امتوں میں عورتیں نبیوں سے درخواست کرتی تھیں دعا کرے ہمارے بچے پر پانچ سال میں انتقال کر جاتے بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے یہ کہہ رہا ہوں اب دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو لمبی عمر عطا کرے اس وقت کے لوگوں کو اگر یہ پتہ چلتا کہ آخری والوں کی تو ساٹھ ستر سال ہوگی تو, تو ٹینشن میں آ جاتے ہوں گے وہ کریں گے کیا ساٹھ سال میں اور ساٹھ سال والا بھی کیا سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں والی بات خیر تو پچھلی امتوں میں عمریں بہت طویل تھیں امال بہت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ایک پریشانی صحابہ کی پریشانی کیا ہوتی تھی دورے ترجمے قرآن میں بھی آئے گی لفظ آپ کو تھوڑا عجیب محسوس ہوگا لیکن میں استعمال کروں گا صحابہ کو ٹینشن کی بات کی تھی جنت میں داخلے کی ٹینشن کس بات کی تھی پریشانی فکر کس بات کی تھی ہم تو اجر میں پیچھے رہ جائیں گے یا رسول اللہ ان کی عمر اتنی ہوتی تھی ہماری اتنی چھوٹی سی عمریں حضور کا اپنا معاملہ کتنا ہوا ترسٹ برس کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی ادا اللہ کے اللہ کو بھی پسند آئی حضور کو بھی پسند آئی اللہ نے ایک ہی رات دے دی خیر من الفی شہر ہزار مہینوں سے افضل اللہ ہم سب کو آتا فرمائے یہ برکت اس مہینے میں پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تم ایک نفل کام کرو تو اس کا ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر آتا ہوگا اور ایک فرض عبادت ادا کرو تو عام دنوں کے ستر فرضوں کے برابر اجر آتا ہوگا یہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے میرے اور آپ کے لیے یہ جو بندہ مومن کا سیزن ہے یہ جو کمائی کا سیزن ہے وہ لفظ شاید تھوڑا محسوس ہو لوٹ سیل کا موقع ہے لوٹ لو جو لوٹنا چاہتے لے لو جو لینا چاہتے تو نیکی کا اجر بڑھ رہا ہے نفل کا فرض کا اجر جو ہے وہ ستر فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا پہلا اشرہ وہ رحمت کا اور دوسرا وہ مغفرت کا تیسرا وہ جہنم سے آزادی کا ایک سوال اس پر بھی کبھی کبھی, کبھی اٹھتا ہے کہ رحمت مل گئی تو پھر اور کیا چاہیے تو نہیں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لوگ اعمال کے اعتبار سے تین قسم کے ہو سکتے ہیں نمبر ایک, ایک وہ جو پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں ان کا تو معاملہ ہے کہ رمضان شروع ہوا رحمت رحمتیں ملنا شروع کچھ کا معاملہ ملا جلا رجحان والا ہوتا ہے نیکیاں بھی برائیاں بھی نیکیاں بھی برائیاں بھی یہ بھی محنت کر لیں تو دوسرا مفرد ان کی بھی ہو جائے اور کچھ کا معاملہ ہے کہ اتنا اللہ سے دور ہے اتنا فراموش کیے بیٹھے خود کرتوتوں میں اپنا اتنے آپ کو ڈبائے بیٹھے کہ جہنم کا اپنے لیے پروانہ لیے بیٹھے معد اللہ یہ بھی اگر محنت کر لیں تو اللہ ان کو بھی جہنم سے آخری اشرے میں آزادی عطا فرما دے گی کہ اس کی تعبیر یہ تشریح آہلی کی طرف سے کی گئی تو پہلا عشرہ وہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا تیسرا جہنم سے آزادی کا بھائی مسئلہ صرف یقین کا ہے آج ہم لوگ امید پر جان کھپاتے ہیں توجہ فرمائیے گا آج ہم امید پر جان کھپاتے ہیں مجھ جتنے لوگ بھی سیلریڈ ہیں ان کو تنخواہ کب ملنی ہے جی یہ امید ہے معاف کیجئے گا ہو سکتا ہے کل میری موت واقع ہو جائے تو میں تو نہیں ڈرا کروں گا اپنی سیلری اچھے ہوں گے اگر میرے امپلائر صاحب تو میری فیملی کو دے دیں گے اچھا اس بات کی کیا کہ کی وہ کمپنی بھی اسٹیبلش رہے گی بینک کرپٹ ہو جائے لٹ جائے دیوالیہ ہو جائے پاسبلٹی ہے نا تو میرا انتقال ہو جائے امپلائر کا انتقال ہو جائے کمپنی ڈوب جائے یہ سارے امکانات بھی تو ہیں ایک امکان یہ ہے اکنامکس میں ہم کہتے ہیں ادر تھنگس ریمیننگ دس سیم باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا تو تھرٹی فرسٹ کو میرے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہو جائے گی میری سیلری یہ آف جون کو ایسے ہی ہے. امید ہے نا اور میں جان کھپا رہا ہوں بارہ گھنٹے دس گھنٹے شہر سے باہر بھی جا رہا ہوں راتے بھی لگا رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں اس امید پر کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا اور مجھے تنخواہ مل جائے گی ہی ہے. اللہ جو وعدے دے رہا ہے وہ امید کی بات ہے پرہیپس میبی شاید یہ وہ یقینی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقین ادا فرما اور سارا مسئلہ دو فٹ کا ہے بھائی دو فٹ اوپر ہے نا تبھی تو بھر اور آپ کا امتحان ہے شروع میں آ جائے گی بات اللہ یؤمنون بالغیب والی بات اور دو فٹ نیچے جائیں گے تو سب کو دو فٹ نیچے کیا اللہ اکبر فرون ابھی غرق ہو رہا ہے غرق سوری میں پڑیں گے غرق ہو رہا ہے فرون اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر شروع ہوا ہے کہتے ہے میں ایمان لے آیا میں ایمان لے آیا میں ایمان لے آیا موسا اور ہارون کے رب پر اللہ اکبر اللہ فرماتا ابھی مان لاتا ہے وقت من قبل اس سے پہلے نا کرتا رہا تو ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے ہوئے تو خدائی کا دعوی کرنے والا فرعن مانے گا تو باقی کون نہیں مانے ماننے کا فائدہ آج اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے جنت ملتی ہے جنت اس ماہ مبارک میں اس سے بڑھ کر ابھی بات آئے گی اللہ اللہ کہتا ہے میں ہی مل جاؤں گا اے بندے تجھے اللہ اکبر یہ یقین ہوگا تو محنت ہوگی ان شاء اللہ آمنوا قلوبهم اللہ دینا تو